جد اب کا مبارک پروگرام ہے آپ گرامی نایت ہی متقی اور پرہیزگار اور اپنے وقت دے بہت پائے بزرگ اور ولیے کامل ہوتے ہیں اور والدہ محترمہ او بھی اپنے وقت بہت ہی بڑی اور ہی بلی اور نہت ہی مت کیوں پرہیزدار آپ وقت کا بلی ماں اپنے دور کی نہت ہی اردا آلا شان والی بلی ابو صالح ماں ملک ہے گج کے کہ جو سبحان اللہ آپ ابو صالح ماں ملک ہے اور میں کیوں نہ ان پیدا ہونے والا بڑیا دا سردار شہنشاہ بغداد ہو باپ ابو صالح ماں ملک ہے ہاں امر پتر بھی الحمد للہ اتنا پیارا اتنا حسین کہ جنہ دے سامنے تمام بڑی نے اپنی گردن کردن چکا اور کیوں نہ دیا کردن بھی دے سامنے چکا خدا دی قسم جن پیدا ہو گئی رمضان المبارک دا احترام کر دیا روزہ رکھنے اور یہ نا باہر کا جمدنی عقیدت پل نشاور کرنے والا اس انداز نال اقیدت کے پل نشاور کرنا کہ واؤ سے آزم واؤ سے آزم A ah on me چھوڑا ماں کا پی رمضان <مین> آسنیا کا پیر بولو آسنیا کا جڑا نہ بولے وہی پوے پیڑ آسنیا کا گج آواز آوے اج سنیاں دے پیر دا ذکر ہو رہا ہے سنیا دا اے سنیا دا پیر ج پیدا ہو گی رمضان المبارک دے روزے رکھے اور اے اس رمضان المبارک دے مبارک مہینے دا احترام کیا ہے جنو پتا ہے کہ اے مسلمان دا عزت والا حرمت والا احترام والا مہینہ ہے مسلمان داستے مہینے کی عزت تو احترام کرنا ضروری اور لازمی ہے سکے جانا جس نے پیدا ہو رمضان مبارک روزہ رکھا ہے اس مہینے دا احترام کیا کہوں نہ وڈے ہو کے بھی جناب سواہے مبارکہ دی قدر کرتا یاد <سلام> رکھو میں دباؤ گے تو ہلکا دینا چاہنا نہیں کر رہا محسور دا کوئی نہ ہو رہے آکل اور نفن فانو سمجھن والا پرکھن والا جاننے والا حرال حرام دی تمیز نو تمیز کرنے والا ایسا آکلا بالک اگر جان بچ کے شریقت باغ کی مخالفت کرے حدود اللہ نیمال کرے پہ شریف نڈاوے سے کتراوے اور نبی کریم علیہ تو سلام کی سنت مبارکہ کی مخالفت کرے نکاتا کی پرواہ نہ کرے روزے کی پرواہ نہ کرے ہلا حرام کی تمیز نہ کرے ٹین بج کے ایسا شخص رب محمد کی قسم اٹھا کے کہنا نہ سنیا کا تیر ہو سکتا نہ سنیا کا بلی ہو گیا اہم شریت بھی مخالفت کرنے والا سنت پاک کی مخالفت کرنے والا حدود اللہ نئے مال کرنے والا آکل بال ایسا شخص بولو سنیا دا پیر اور ولی ہو سکتا ڈٹ کیا آواز آوے ایسا شخص سنیا دا پیر اور ولی ہو سکتا ایمام اللہ باد ایسے شخص نسان نہ پیر کہ بلی بننے ہاں آؤ سڈا پیر ویکنا جے سڈا ولی ویکنا جے تو محبد سے آزم پاکستان کی سا پیر اور بلی دیکھنا دیکھو جنہوں نے باوجود کمزوری اور نقاہتے کے باوجود خدا کی قسم آخری بکت لی مسجد چ حاضری دے کے جماعت کے نال کھڑے ہو کے نماز آنے آڈے پیر آنے ساڈے ولی پیر اور بلی کہڑے نے حضرت شہن شاہے گولنا جنہوں دیا زندگی جی ایک باری شاہ دیا سنتیں رئی بغیر سنتیں ادا کرنے دے سنتوں کی جڑیا سنتے غیر مکدا جنہ کا پڑھ لینا بہت بجلو سماپت پاسے اور اگر نہ پڑیاں جان چڑھتے جا رہے تے کوئی گناہ نہیں کوئی پگڑ نہیں سارے دے پیر اور ولی کولو یہ سنتا رہ گئیاں بغیر سنتا پڑھنے دونگ جدو ستے نے ساری اکھا بند گئیاں تے باطن دیا اکھا کھل گئی تے ہاتھ چملی والے نے اپنی جیارت تو نوازیا پرمایا مہرلی میرا سنتیں چھڈ نہیں آئی سنیاں دا پیر اور سنیا کا بلی جان سنتا کملی والے دیوار کا بہانا بن جیتی کزاب پوستی چرسی چیمی احجا جناز بے نماز روزہ خور فاجر کو فاجرداری منعداری کترے بے نماز حدود اللہ نائمال کرنے والے چرسا پینے والے یہو جہ ویخ کے جناب کوئی اگر آخ آ دیکھو آج پریلویاں پیڑ کوئی آخ آ جنال میں کہاں گا آ چلے آری نیگاہ اٹھتی ہے پنگیا پوسٹیاں پہنتی تیری نگاہ اٹھتی ہے بے نماز پہری نگاہ اٹھتی ہے حدود اللہ نئے مال کرنے والے تیری نگاہ محمد یاد پاکستان تے پو تیری نگاہ اٹھے تا تے پو تیری نگاہ اٹھے تے جاج میری پو میری, میری جنہ نے اسک نگاہ نہیں سا نہیں آداب نہیں لکھ نہیں بلکہ کنند ہوا چنجو توڑ کے مستفا تھی ہونا ملا کرا تھا جب جما پہ انجمن طلبا اسلام پاکستان پاکستان سننی فوج پیدان حضرت محدود سے آزم پاکستان وجوہ اور تیری نگاہ اٹھے آپ پہ ٹکے تیری نگاہ اٹھے پھانسی کا خاجنا تے جا کے روکے تیری نگاہ اٹھے حدود اللہ نو پیمان کرنے والے ٹکے تیری نگاہ اٹھے اور پنگیا پوستیاں تے جا کے ٹکے تیری نگاہ اٹھے تیری نگاہ جدوں بھی کسے بلیے کامل اٹھتی یا داتی ہجمیری اس خاجہ جمیری سے اسے چلی مہرے الی تٹتی یا مولا علی تدینے کی کلی سے تڑ لگا ہی نہیں تڑ لڑ لگا ہی نہیں تیری نظر اٹھے کی نہیں نظر اٹھتی نہیں نظر نیک تیری اٹھے گی تاج کسے نیک کے لڑ لگے گی اس وقت والے کہہ کہ کے دے سنگ لگے دے سا چولی فل پے نیک سنگ لگیا یارو کہ ساڈی چولی فل پے پوریا سنگ لگی یارو اگلے بھی ڈل گئے نہ خیال کرے کہ نیکا دی کرے کی میت اختیار کر ملے گا اے کی یہ ہو اپنے کولوں نہیں گل کرتا اور دی نیکت اختیار کرنے واسطے میں نہیں کہہ رہا اے تے میرا مولا خود کہہ د کہ ان میت اختیار کر لو کیوں اس واسطے کہ انہوں کی سنگت چنگی جے بولو انہ کی سنگت گٹ کے آواز سنگت قرآن کٹ کر رکھو میری بات نہیں میرے رب دے فرما میں او تاہ میں ور لائی کمال دینا من ہیندی وس سی کی نا بسواسوا نہیں فروغ کرو جنہ نے عطا کی تھی اللہ اروس نے پیارے رسول دلال ہسلاہ وسلام لوگوں کی ناجت اندر ہوں گے جنت اللہ نے انعام کیتا ہے میں انعام والے تو جو فرما دوستوں انعام والے لوگ نے فرمایا مینم ندی نا نبی نے و کی نے و شہدی اور شہدانے اور سوال ہی نیک تے پاک اللہ دے ولی نے اور اگے سنو ربدہ فرمان فرمایا یہ نے چار گروہ جانا تے میرا انعام ہے اللہ فرماندہ ای ہاسونا آسونا اولا را پی پار <تصفح> فرما تعینات <تصفح> چڑھانے والے ہو ساتھ چلا جے بولو ای ساتھ کٹ کے آ جائے انہوں کا ساتھ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <Kaj> نبیا کا ساتھ چیز کا ساتھ چاہ ساتھ چاہ بلیا کا ساتھ چاہ چمان جنہ کا ساتھ قیامت والے دن بھی کرم پرمانگی قیامت والے دن بھی قیامت والے دن بھی کرم پر گے اپنے کو گل نہیں کردہ مطلب کو دیں جی گلا کر دا متحد آخو دیکھو جناب جناب جی اپنے کو لفاٹیاں قیامت ہاں. والے جناب جی جناب جی لے اے چنگا ہونا دن اے جی قیامت والے دنیا اتنے فائدہ نہیں دے سکمت والے دن کی فائدہ دن گئے یہ دنیا تج نہیں کر سکتے اشر والے دہرے کی کری بات نہیں دے ایمان ل ڈاک منو اللہ تحبزادہ صاحب کی بلادی بات ہو منو شاہ اللہ غلام رسول صاحب کی بلادی بات ہوئے نہ منو اللہ صاحب زیادہ فضلے کریم صاحب کی بات ہوئے نہ منو اللہ صاحب زیادہ فضلے رسول ہوئے نہ منو کسی اور سنیں بڑے عالم دینا ہوئے نہ منو پر رب کٹ کے اللہ دا قرآن قرآن سن کے سبحان اللہ دی چھل آئے جنو قرآن پیار ہو چی کو سبحان اللہ قرآن پیار نہیں ان تکلیف دے واسطے میں تیار نہیں جیڑا واقعی قرآن پیار کردہ جڑا گج وج کے سبحان اللہ کی چاہتا قرآن کے منع والے قرآن سن کے خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ سارے پاکستان اچھے یہو جہم ہے جہاں نہ قرآن سنا نا حدیث سنا نہ کسی مست کتاب کا حوالہ اپنی کمپنی نے تیار کیتے من گٹ کسے تہانیاں پھر بڑی لمبی سور لا کے امام پارن والو کو امام پاک دے مساحب والام سنا ذرا سلاد اگو کرساللہ محمد رحال محمد ایمان والے دی پتا لگتا جی میں ابھی تک نشا لکھا ہی نہیں پر آؤ گملی دیانے پر تو چہرے والے پل دیا پیاریاں گلفا والے پل پدر دی پیاری پیشانی والے یاسین یا مبارک سونے دنداں والے شا دے پیارے سینے والے وما کو نیل ہا دی پیاری زبان والے والد پیارے زمانے والے امروکی پیاری جان والے یا دلہ کے مبارک سونے پیارے ہاتھوں والے وجہ کے چہرے والے رب دے پیارے ول سلائی کا سرکار کا نام حضورانی سنا تو اسلام کا نام ہے پیار سے محبت وال پڑھا کرو سل اللہ کا یا رسول اللہ سل ہوا لا سلام پیار کرو ایمان اللہ والے نام کملی والے دات درود پڑے چالی برکت کنکت ایک متوبہ سرکار کی درود پڑیے نامے نامی اس میں گلامی سن کے دس نیکیاں نامیا مال دن درج ہوں دس گناہ میرا مولا مواپ فرما دس رحمت میرا رب کو لو آپ فرما اور دس درجے دے جنت چ بلند کیے ہیں اس واسطے کہنے والا کہہ دا. دالا تیر کرم سے بے نیا be ہے کہ پیران نے پیر تیر دستگی ویاروی والے جنہیں یاروکا یاروی یاروکر پیڑ وہ پیران نے پیرا ہوتا ہل ہونے 40 سال کن سال اپنے کو گل نہیں کرتا ایمانداب سے کتابوں بیان نے اشاد و مسلسل فجر دی نماز ادا کی ایک رات کا بھی ناگا ہوتا اچھی بولو ایک رات کا بھی ناگا ہون دتا چالی سال کوئی معمولی وقت اپنا زمانہ نہیں کوئی معمولی دور نہیں کوئی تھوڑا عرصہ نہیں بہت بڑا عرصہ عمر کا بہت بڑا حصہ ہے چالیس ان شا نے مسلسل فجر دی نماز کی نماز ادا کی کہ آج سنیا کا کی بولو آخو آج سنیا کا ہو سکتا کوئی دن چڑے تو جناب ہسپال دی بنیا تو تارے بین کٹ کے آ کے ویخو جناب آپ بھی آدھا سی نالے تلوا سا سنیو پی پیروں نے iloni de ਦੇ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦੀ اچھی کہہ رہے سن وہ جناد جی کا فائدہ دین بھی کرتے سنگھر مغالٹا دن واسطے ایمان لابے سامنے گلا کر آپ جی بالکل منہ گے پر گل یہ کہ سانو پہلے ایک بات پروگرام کرو کہ جس پیران سامنے, سامنے پیش کر کے پیکن دے ہو کہ پیر کدے مکلے سن اے سانو پہلو دسو کہ آپ کدے مکلے سن پتا کی ہونا کدی اگا خورکنگ کدی پیچھا خورکنگ کسی تھلا خورکنگ کدی اتنا خور گے سچا تو لگ پاؤ خیر پہلتا ہی پیرن لگ پیو دسو جس پیرا نے پیل کی کتاب سارے سامنے کھول کے پیسہ د اے اس کتاب ات یقین جن دزرگوں من سی نے تسلیم کرسلیم کرتاب غوث پاک فرمانے میں ہمبلی ہوں اور دعا کرنا کل قیامت والے دن میرا حشر بھی ماں میں احمد بھی نبل اے یہاں پوچھو جناب آپ سے ہنگلی اور عام مکلت بھی نے یہاں پوچھو جناب سرکار اے کہ آخر جی میں گار مجلت درکار ہو جناب بھی پیش کرنا حوالہ اپنے غیر مجلت کا پیش کرو یہ جناب مکلت کا پیش کر دیا ایک پاس کہ تکلید کردہ وہ جناب کی شرف کے رسارت جمہ تلا ہوا ہے انہیں شرک کی وہ بڑا وا گاہ جہنمی ہے ربتی قسمے کہرف پہ رسارت کی جنہیں تکلیف کی وہ جہنمی ہے میں کہنا شرم تھو نہیں آ نالے جہنی کہیں پھر انہوں کا قوم پیش کرد پتہ لگتا مالا کنر وہافی قوم ہوں یا کلور واپیا دی قوم ہے اکنامی دی دی قوم حقیقت دی. دی تالے دین نو پیش کر کے ایسا روس پال کی گیارہ منا والے ملنگا اور ماں دیا مستانے نہیں ورگا لا سکتے اگر راسپال کی گنیا تو نو نسلیم کرنا پار گنیا تو تال وا سے پاکہ تارا لو آپ اٹھا رکاطا دے کا نہیں سن رمضان المبارک جہاں اٹھان رکاتوں میں لفظ تراوی کار فرما نے رمضان المبارک تراوی بھی <سؤال> <سؤال> جناب <سؤال> <سارا> <سؤال> جناب رفائی دین پاتا فل امام آمین آچی اگر ایک خاص پار دی نظر آتی ہے تو پھر پتا آ آب جناب ابھی بھی رفا یاد کرنے پیران پیر کر دیں امین اچی کہ پیران میں پیر بھی آمین اچی کہ وی فل فل امام کالا امام بھی پڑھے مقتدی جی پڑے الحمدللہ رب العالمین ابھی بھی کال تار بھی کال لہذا پتا لگ گیا بنا رہے ہو پیڑا نے پیس تھی ہاتھ جوڑ کے جی بالکل لوگ دنیا قبول کرو ایران نے تیس تنیا یا سرکار قبول کرو قبول آپ پیرا نے تیس دینے آلی لو نہیں مزاخ نہیں آخو پا جی اب پیران پیل <سؤال> تھی اگر واقعی پیران نے پیل تر پیڑا نے پیل رکاطل تراویز کائل سن تین ویتر کائل نے جی واقعی پیران نے پیل تے نے بندے کے پتر بن کے ہوں تصویر بھی ردارن مبارک چونہ کے طریقے سے چل جان بھی تراویوں سے تین ویتر پڑو ٹھیک ہے پیڑا نے پیر آ پیڑا نے پیر اپنا کر لو جناب علاوہ کوئی جناب جی نہ مارا تر جل ہائیا مینل میت و ترے جل میت مینل ہئی اور فسن دو زندہ کرنا الہ دلہ تو علاوہ کوئی مردیا نو زندہ کر سکتا ہی نہیں جی گڈا پسی دا روسی روسے پاپ پرواں پر م بلو تو سلری فوک میں تین بلو کا تو سلری فاؤ کم لکام بے قدرتی مولا تالی فرمایا کرنا اپنے مورتے چپا دیواں مرغے چپا دیواں مایا مورتا بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گج کے آخو سبھانا یہاں نو آخو جی آڈے نے تو منو نہیں ہو پڑی جاؤ تو ہر جل ہائ منل میتھ رے جل مئی تم ہئی اپنی ماں بسو پیرا نے پی نے جی گل کی غلط کی تی. بولو تینو جنا چودی صدی وچ ملوانیا پتا چل گیا اس ایپ کا مطلب تو میں خون توتا جان نہیں اکاس سو پیلان نے پیر بہتا جان د مجمے چیر کے درمیان میں کھڑے ہو کے پادری کے سامنے آدری میرا جب میرے باپ نے آدری سوالے اکانچ اکان پہ نا جدو ماں اللہ بات میرے گاؤس نے ایک نگاہ ماریکنی شروع ہو گئی پتہ لگ گیا مرد کامل پالا پی گیا مرد کلن مرد درویش دے نال جناب ہوں پیڑ پی گیا جدو کوئی مرد سامنے آ جائے پھر ایمان پتا لگتا کی پا دی ہے جدو کوئی سامنے آ گیا ادو گھر کے نشانے تا سارے دی نانی گھر میں لکھنا شیرے دبانی کتی پہ لفانی حق صداقت کی نشانی تناب کرتا تو پتا لگتا ہے سارے جھوٹیا دی نانی یہ سارے ہاں کی آنا میں پا کے فرما جی پیڑ پی جانا کسے درویش نہ کیسے واقعی اللہ کے بلی دلنگ قسم ہلا دی فرنانی بھی یاد آ جاتی ہے سیاپا کی پی گئے پاک رضی اللہ تا جائے سامنے ٹھیک ہے ویگ کے نا ایک بار تو جناب جیچے تائیاں آئی کہا حضور ویسے میرا تو کوئی ایسے گل نہیں تھی یہ بندہ میرے گی کرتا میں آخیا جی گل یہ تی میرے اسلام کی دعوت دینا پر گل یہ میم پہلے دامن وبست کرنی وہ کمال دس جامن تبستھا کرنا مو کمال دس یہ اگو میرے گاڑی نہیں کرتا تو میں آخیا میں جی دامن ووسا وہی شام میں ندی کی تح قرآن بیان خوشے کتاب قرآن سے بیان مجودے امی آخل کو لکنی نتی اتر فلپ خفی ہے فون تم دے از نیل راسا بو مؤتا ماتا کو لونا ستخ رو نی بوت کم <سلام> اگر سرکار نے گل کہی ہے کہ میں اس پیغمبر دے جس ہے کہ آپ مٹی لے کے پرندے دیا مورت بنا اُتے پھوک مار تے پرندے بنا کے اڈا چڑتے اللہ طاقت کما لے نہ دندیا نیانا پروڈنگ تیجا کما لے ہاتھ پھیرن سے انہوں کا کوڑ دور کر دے چوتھا کما دے ماقتر آپ مردے بھی زندہ کرتے اور پنجو کما لے بہ نو کم بیمار تک بولو نہ بما تک کا کم پنجواں کما دے کہ آن والے ویڑ کے کہہ دیں تیز گھروں کھا کے آیا آج چیز باقی خبر آخیا کہ میں دامنہ نبی رہنا چیزی شان نبی پیغمبر نازلو کتاب قرآن ان شان نے جی تے نبی کی کوئی شان ہے تو ਤੇ دس لیکن یہ ہن چپ اللہ بکبر جنیا گلا اپنے پیغمبر علیہ ہی سلا متعلق فرمایا سر تسلیم ہم کر کے سی نے عیسا سلا تو سرام اللہ درحق پیغمبر نے پیغمبر نے پنج کمال جڑا قرآن دی آئے تو پڑھ کے تو انہوں دے دسے نے اُنہی بھی ایمان نے یہ برحک نے لیکن تو ایک خیال اپنے دل چڑھ دے کہ نبی آہر زمان حضرت محمد رسول اللہ دا کمال ہی کوئی نہیں پر مایا کر اور تیرے نبی دا بڑا کمال کی تیرے پیغمبر دا عیسا علیہ سلاح تو سلام کا کمال جب این گل کی جانا دس جنہوں تب تو بڑا کمال انہوں کا سمجھنا وہ دس کی وہ عیسائی پادری بولیا کہ جناب میرے پیغمبر دا سب تو تما لے مردیا نو زندہ کرنا آپ مردے بھی زندہ کرتے سن راستہ نے فرمایا شہنشاہ بغداد نے فرمایا پمایا پادری گل کر میں نبی تے نہیں رسول تے نہیں میں تے اپنے آقا مولا کملی والے آقا دا ایک ادنا جا سرکار کی امر ایک ولیاں یعنی نبی پا کے گلام کے گلام کے گلام گلام کا اک گلام کل کر میں نبی نہیں میرا سو نہیں سرکار کے دے کے دے کے گلام دے دے دے دے دے جا سرکار کا گلام ہوں اگر مردہ میں جھا دے میرے آسا کلو پڑ گا کہ نہ پاک پیچھے پیچھے پاس پیچھے پیچھے عیسا جاندی ایک جماعت چند ایک مسلمان بھی نال چلتے چلدے چلتے چلتے جماعت ایک قبرستان چہچے اور پا پادری کسی قبر وشارہ کرنا تیرا کم اور اس قبر مردے نا کرنا کملی والے امت ابد ال کادر جیلانی کم سارے قبرستانے پھر کے ایک ٹوٹی بوٹی کا قبر ربی سینسویں سال پرانگا <تصفح> جناب ایس قبر کے مردے نو زا کرو آخ قبر کے مردے نا کرو نے بھی نے فرمایا تو پھر موجود پر ہاں؟ مایا گل کرو پادری اس قبر والے پونج یا جہا دنیا تے کام کرتا سی وہ کم کرتا ہی کبر بھی چندے گل کیا گل کر اگر پیران نے پیر ابد ال کادر جدانی کملی والے اگلا جا سلطار دا ولی اگر تین مردہ زندہ کر کے وغا دے تے میرے کلمہ جی تو میرے نبی کا کلما پڑ لیں گے جدو یہ گل کی یہ بھی حیران کن سی پتہ کیا اس تو وی حران کن بات کی گل کر آج اس کور والے متعلق زندہ کر جہرا دنیا چم کردے کوریج چو باہر آئے پھر پتا کی ہوا ہونا پھر پتا کی ہوا ہونا اگے سے کہ کگل پھر پورا چپا <laughs> <laughs> <laughs> بہت زیادہ ہی حیران کن بات کی نا اس پارٹی تھا جا دنیا تے کام کرتے تھے کام کر دار ہو گیا نا یہ معلوم ہوتا بھی فو بٹا فول حیران ہو کیا جہا دنیا تے کام کرتا سی وہ کم کر دور چاہر آ چڑا میرے گاس نے آخر میں شکر سمجھی جانا میرے گاؤ پا کر دلا تان بولو یہ گل کی پل کے سد موج مے جب ل گئے موج مے جب لئے سے دنیا سے کام کرتا قبر تے میرے گاؤں پا کو قبر دس رویں کھڑے ہو کہ پینے گور نہ سن پر مایا تم بیگی اللہ گج کی آکو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ جستا آیا ایمانداب قبر والا کبر نکلیا تو سرنگی بجا کی بجا کچی بولو کی بجا سرنگی بجا نکلیا کئی دست دیا منکرا سرنگی بجے ذرا دساں اور کہ جانا آپ ندی تلی کو جبی تلی کو جی نہیں جی کئی منکران سرنگی پی بائی ہے نبی بلی نبی بلی جاروں کچھ کر سکتے ہی نہیں کیا بچی ہے کہ سرنگ منکران کی بچی ہے کہ نبھی کچھ نہیں کر سکتے ہاتھ طاقت نا مالی کو متا ہوں حکیم دوا دے اور یہ کچھ نہ دے حاکم حکیم دا دوا دے اور یہ کچھ نہ دے ارے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے خبر کی ہے چالی سال اشاد پڑی پندرہ سال ہر رات ایک لت مبارک سے کھڑے ہو کے بغیر کسی سارے اور ڈیگ کے قرآن نے ختم فرمایا ہے جیتیاں اینیا جناب اینے کمالات اتنا جناب عبادت و ریاضت عالم ہے کیوں نہ اسی گور کی جاڑ بھی کر سکے کہوں نہ اسے روس آزم دیا گوشے دفتگی نعرے روس آدم بڑی شریف ہو گوسا تذکرے کا کر کرتے نے اپنے رب, راضی کیتا رب, تے رب تے رسول چرچے پوری دنیا